Our last topic of this session is patient's rights patients right. and I will request Professor Dr. Muhammad Iqbal Khan, Vice-Chancellor of Shifat Amir-e-Milat University Islamabad to give his presentation on this topic. Like Allah Akbar, he first raised his hand, he raised his hand, he raised نہیں کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا لیں تاکہ درویش صاحب نے جا کے میرا کام اور اس لیے مجھے اردو میں بولنا پڑے گا کوئی بات نہیں ان شاء اللہ جی تھوڑا سا مشکل ہو گیا لیکن انشاءاللہ شاء اللہ آسانی کرے گا آپ نے بہت سارے مریضوں کے حقوق تو سن چکے ہیں ماشاءاللہ اور میرے جو بیشٹ و فاضل مقررین ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو جو ڈاکٹر پیشنٹ کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق اب بینس طور بھی اور واضح طور بھی بتا دیا ہے میں جو آپ کے سامنے تھوڑا سی گزارش کروں گا اپنے 15-20 منٹس میں وہ یہ ہے کہ جو جب آج ویسٹ مریضوں کے حقوق کی بات کرتی ہے تو یہ ایک رزلٹ ہے ریئیکشن کا جب وہ وہ ریئیکشن جب ہم کسی کو حقوق نہیں دیتے تو اس اس کے ریئیکشن کے طور پر اب حقوق کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ریئیکشن ہے اٹ از ناٹ انڈیجینسلی امپیڈیٹ ان دا سسٹم آف دا ویسٹ اگر آپ یہ دیکھیں میں نے سکرین پہ بھی لکھا ہے کہ دی فسٹ جو ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا جو جو ایک چارٹر آیا ہے وہ میگنا کارٹا کے نام سے 1215 میں آیا ہے پھر امریکن کنسٹیٹیوشن آیا پھر فرینچ کنسٹیٹیوشن آیا 17 اٹھارہویں صدی میں اور کہیں جا کے بیسویں صدی کے وسط میں جو یونائٹیڈ نیشن ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس آیا ہے اور اگر آپ آخری خطبہ تجداد دیکھیں تو وہ پرابلی سکس ٹوئنٹی تھری اے ڈی میں آیا ہے اور وہ جو ویسٹ میں بھی اور جو دنیا کی بڑے بڑی جو ہیومن رائٹس کی جو کتابیں ہیں اس میں اس سے پہلا منظم خطبہ ایسا کہا جاتا ہے جو ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کہلاتا ہے تو یہ ساری ڈکلیریشن جو ہم نے دیکھی ہیں یہ ساری اس کے بعد میں آئی ہیں تو یہ تو ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اور غیر مسلم بھائی کے حقوق کا دھیان رکھیں وہ دھیان اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں آپ جو بنیادی طور پہ ابھی صبح ڈاکٹر انیس صاحب ذکر کر رہے تھے کہ انسان کی جو بنیادی پانچ حقوق ہیں وہ ان کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کو پرائم پرپز پر آف شریعہ بھی کہا گیا ہے وہ حفظ نفس ہے حفظ الدین ہے سب سے پہلے حفظ نفس ہے حفظ مال ہے پھر حفظ عقل ہے اور حفظ النسل تو یہ چار چیزیں کے ساتھ کچھ مولانا مدودی نے بھی اپنی کتاب میں جو ان حقوق کا ذکر کیا ہے اس کو میں بھی آخری تو جو ان میں سے میں نے ایکسپیکٹ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ہر ایک انسان کسی انسان کی جو بنیادی انسانی حقوق ہے زندگی اس کا ایک بنیادی جو ہے وہ حق ہے دوسرا ہے اس کی سیکورٹی اور سیفٹی پھر اس کی عزت پھر خصوصی طور پہ اور خواتین کی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں عزت عصمت اور جو بنیادی انسان کی ضرورتیں ہیں جس میں انسانی حقوق کی ضرورتوں میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے علاوہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ اس کے رہنے کے لیے جو بیسک اسٹینڈرڈ آف لائف جس کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے اس پہ وقت نہیں ہے وہ بیسک اسٹینڈرڈ آف لائف بھی اچھا پھر انسان کی جو انسان کو رہنا ایک جس کہتے ہیں فریڈم آف لائف اور فریڈم آف سپیچ فریڈم آف کمیونیکیشن ود ان دیشن آف شریعہ اسی طرح رائٹ ٹو دا جسٹس ایکویلٹی آف ہیومن بینگس جن تمام انسانوں کا برابر ہونا اللہ بتخوا uh, اور پھر یہ ہے کہ وہ تعاون بدر بتخوا ولا تعاون اسم الادوان تو کوآپریشن اور ناٹ کوآپریشن کا اصول بنیادی اصول ہے جو انڈیویجولس رائٹ right کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ جو uh, رائٹس ہیں اس کو پرانے پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ایک جو بکرا کی ون کی 195 آپ کے سامنے لکھی ہے تو اسی طرح یہ ایک بنیادی بنیادی چیز ہے اس کے بعد جو اور بنیادی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کا احاطہ ہونا چاہیے پھر میڈیکل پریکٹس کیا چیز ہے کیا بینگ اے میڈیکل پریکٹیشنر ہمارے ہمارے کیا, کیا فرائض ہیں اور پیشنٹ کے کی کیا حقوق ہیں آ, اس میں بھی قرآن پاک میں 28 مقامات پہ اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اسلامک تھیالوجی میں جو میڈیکل پریکٹس ہے وہ فرض کفایا ہے اور اس کو امام غزالی نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے پھر جو اسی علماء نے آج سے تقریباً تیرہ سو چودہ سال پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلی جو میڈیکل ایتھکس کی کتاب ہے وہ ابوالقاسم الظہادی نے لکھی تھی اور جو ان کی ٹونٹی والیوں کی تصویر بک ہے اس میں ایک والی میڈیکل ایجوکیشن پہ ہے اور ایک والیم جو ہے وہ میڈیکل ایتھکس پہ ہے اور اس ایتھکس میں یہ ساری تقریباً ایکسپیکٹس میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں سے نکالے جائیں کچھ ان میڈیکل ایتھکس کی بنیادی خدوخال یہ ہیں کہ جو ایک جو ڈاکٹر ہے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس کی شکل و شبات کے شکل و شباد تو اللہ تعالی نے بتائیے اس کو اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرنا چاہیے اس کو مریض کے ساتھ کے اس کا بیہیویئر کے جو ابھی پروفیسر uh, اعجاز صاحب آپ سے ذکر کر رہے تھے کمپیٹنسیز آف دا مسلم ڈاکٹر جو سیون کمپیٹنسیز انہوں نے ہمیں ماشاء اللہ بہتریٹڈ پڑھائی ہیں ان سیون کمپیٹنسیز کا بھی اس کے اندر ذکر ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ بک وی ول فائنڈ فرام دس کو بڑے لیبوریٹریولی اس میں بیان کیا گیا uh, پھر اسی طرح جو جو بیسک پرنسپل جو لی ڈاؤن کیے ہیں کہ کیا پرنسپلز ہونے چاہیے ایک میڈیکل پریکٹس کے اور اس کے ڈائنامکس بھی بیان کر دیے جائیں اور پھر جو ہے پیشنٹ کے رائٹس بھی اور اس کی کچھ پالیسیز بھی بیان کیا دی ہیں جو میں پیشنٹ کے کچھ رائٹس کے متعلق یا کچھ حقوق کے متعلق یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ کے رائٹس جو ہے وہ جو قومی ہیلتھ پالیسی ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے اس کے چارٹر کا حصہ ہونے چاہیے چونکہ ہمارے جو قومی ہیلتھ پالیسی جو پہلی دفعہ بنی ہے نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس کے بعد تین دفعہ ریوائز ہوئی ہے اور ابھی پھر ان دا پروسیز آف ریویژن ہے اس میں پیشن کی کے حقوق کے متعلق بہت کام ذکر کیا گیا ہے اس میں میڈیکل ڈائنامکس آف میڈیکل پروفیشن تو ہے لیکن پیشن کی کے حقوق کے متعلق بہت کام ذکر کیا گیا ہے تو ہمیں پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ہیلتھ پالیسی ہے اس میں اس کا حصہ ہونا چاہیے پیشن رائٹ ڈکلریشن آف پیشن رائٹس اور پھر کسی بھی انسٹیٹیوشنس میں جہاں پہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہا ہے اس اس کے بھی ڈک، ڈکلیریشن کا حصہ ہونا چاہیے ہیومن رائٹ ساری پیشنٹ رائٹس پیشنٹ رائٹس وہی ہیومن رائٹس کے بعد کچھ ایسے رائٹس ہو سکتے ہیں جو جو حقوق ہو سکتے ہیں جو بیسک ہیومن رائٹس کے علاوہ ہیں کیونکہ مریض ایک اپنی مخصوص صورتحال میں ہمارے پاس آتا ہے اس کی ذہنی جس، اور جسمانی جو اس کی ہیئت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے جو بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے ذہن کے اوپر اثر کرتی ہے اور اس کے ذہن جو ہے اس طرح سے پرسیو نہیں کرتا چیزوں کو جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایک کوئی اپروپریٹ میکانزم ہونا چاہیے کہ ان جو مریض کی ایک مخصوص حالت ہے اس کو اپنے مدِ نظر رکھتے ہوئے ہم مریض کے حقوق کا خیال رکھیں اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں اچھا جو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ساری کامن ہیں لیکن جو کچھ چیزیں ہیں فرض کیا ایک جو انہوں نے میں نے لاسٹ میں لکھا ہے پرووائڈ دی پیشنٹ وتھ دی ایڈیکویٹ نیوٹریشن ان فارس ہے ہے اب یہ بھی ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ ڈاکٹر کے یہ فرض ہے اور ڈاکٹر مریض کے یہ حق ہے کہ اس کو وہ اپروپریٹ نیوٹریشن بھی ملے باقی چیزیں تو ہم کر لیتے ہیں دوائیاں اس کو دے دیتے ہیں اس کو باقی اس کا کیا رکھ لیتے اور اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ روٹی کھانے کے لیے پیسے نہ ہو تو ہم کو اس کو تین سو کی دوائی لکھ کے دے دیں تو یہ بھی ایک اس کے حقوق کا خیال نہ رکھنا ہے اسی طرح آ ایکسیس ٹو دا ہیلتھ کیئر اب یہ ایک بڑا ٹرکی سا سوال ہے کہ پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہیلتھ کیئر یا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے یا یہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کچھ کسی آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے لیکن میرے خیال میں ویسے مجموعی ایک ملک کے اندر رہنے والے ان تمام افراد جو صاحب جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان میں ہم لوگ شامل ہیں ہماری سب سے جو ہے نا امپارٹنٹ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم یہ پرووائڈ کریں یہ مریض کا یہ حق ہے کہ اس کو ایکسس ملے ہیلتھ کیئر سے اور ریڈی ہیلتھ کیئر سے پھر پرائیویسی ان کانفیڈینشیلٹی ہے یہ ایک بڑا بڑا آج کل بہت زیادہ مش... اس سے اس سے چونکہ مسائل پیدا ہوئے ہیں اس لیے ویسٹ میں اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے راز کی حفاظت کرنا امانت کا جو تصور دیا ہے وہ اس میں راز کی جو امانت ہے وہ بھی مریض کا حق ہے اور لیکن ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم اس کے راز کی حفاظت کریں اچھا یہ بھی مریض کا ایک یہ حق ہے کہ وہ کسی اریلیویٹ پرسن کو جس کو وہ چاہے اگر مرد ہے تو عورت کو عورت ہے مرد کو اگر نہ چھائے کسی کمرے کے اندر یا کسی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو وہ نہ چھائے وہاں پہ جو اس کے سامنے اس کے اس کا معائنہ ہو تو یہ مریض کا حق ہے کہ آپ اس وہ یہ انکار کر سکتا ہے اب مریض کمانڈٹی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی سرکاری اسپتالوں کے اندر مریض کو کمانڈٹی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایک بار ٹھیک ہے آ گیا ہے بابا جی چلو لیٹ جاؤ تو بس اس کے بعد جو مرضی اس کے ساتھ کرتے ہیں مریض کماڈٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیومن بینگ ہماری طرح کا ہم بھی کل اس کی جگہ ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کوئی بھی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی ریلیونٹ پرسن کو وہاں پہ نہ رکھا جائے تو وہ اس کو یہ حق ہے کہ اس کو منع کر کرتے پھر اس کی پرسنل سیکورٹی ہے اس کی سیفٹی ہے اور یہ مریض کا یہ حق ہے کہ وہ ریفیوز کر کرتے کہ وہ ریسرچ کسی ریسرچ پروگرام میں حصہ نہیں لینا چاہتا اسی اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کو وہ انفارمیشن جو اس کی بیماری سے متعلق ہے وہ تفصیل کے ساتھ اور اس لینگویج میں جو وہ سمجھ سکتا ہے اور جو اس طریقے سے جو وہ سمجھ سکتا ہے اس کا ہم انتظار انتظار کریں وہ انگریزی میں اردو میں بول <سؤال> رہا ہوں مریض کا یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو پہلے جو اسپتالوں کی جو ڈائریکٹری ہے اس میں اس کا نام شائع نہ کیا جائے اس کا بھی یہ بھی حق ہے مریض کا کہ جتنا بھی اگر وہ زبان نہیں سمجھ سکتا ڈاکٹروں کی یا ارد گرد کے لوگوں کی زبان نہیں سمجھتا تو اس کو انٹرپریٹر اور وہ لینگویج جو وہ سمجھ سکتا ہے اس کو پرووائڈ کی جائے مریض کا یہ بھی حق ہے کہ ہی کین ڈیفیوز اینی تھراپی وچ از بینگ آفرڈ بائی دا فزیشین یہ اس کا رائٹ ہے آپ اس کو اس رائٹ کو دے نہیں سکتے اور اس کے متعلق میں بہت ساری حدیث آپ سے کوٹ کر سکتا ہوں اور ایک حدیث جو ہے یہ بڑی ریئر سی حدیث ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ بڑی امپارٹنٹ حدیث ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی کینفورس اوور ٹریٹمنٹ ٹو دا پیشنٹ ناٹ آلویز یہ اس میں ہمیں جو ہے نا وہ احتیاط کرنا ہوگا اس کے بعد ایک مسلمان مذیذ کے یہ بھی حق ہے کہ وہ حرام ادویات uh, یا حرام جو uh, جو uh, جس چیز جس دوائی میں حرام چیز مکس کی ہوئی ہو وہ ریفیوز کر اس, اس کے استعمال سے ریفیوز کر انکار کرتے اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ uh, ایک مریض اگر uh, کوئی uh, اس کو uh, اگر علاج سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہے تو ایک مسلمان فزیشین کو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ وہ سبسٹیوٹ ہی پسکرائب کرے اسپیشلی ایون نان مسلم کو بھی وہی سبسٹیوٹ پرسکرائب کرے دوسری چیز یہ ہے کہ جو انفارم کنسنٹ ہے یا انفارم کنسنٹ نہیں ہے یہ تو ایک تو یہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ تو انگریزی میں لکھا ہوتا ہے بہت سارے نیچے ہوگا تو اس لیے اس چیز کا جب بھی اس کی کاسٹ اس کے پیمنٹ اس کے آفٹر ایفیکٹ یا اس کی کمپلیکیشن بہت سی جگہ پروفیسر صاحب کا یہ ان کی تفصیص ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے مریضوں کا مرین پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے سرجن کبھی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ حضرت آپ کو ساری عمر دوائیاں کھانی ہے یہ کبھی بھی نہیں بتاتے اور پیشنٹ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کروا کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر واپس اسی حالت میں آ جاتا ہے تو اس لیے ہمارا یہ یہ پریشن کا یہ حق ہے کہ اس کو وہ تمام تفصیلات جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ, وغیرہ سب کو ان کو بتایا جائے اچھا یہ بھی مریض کا یہ حق ہے کہ اگر وہ اپنی علاج کو جاری نہیں رکھنا چاہتا وہ ریفیوز کر سکتا ہے یہ اس حق ہے آپ اس کو کونسل کر سکتے ہیں آپ اس پہ فورس نہیں کر سکتے اور یہ بھی مریض کا حق ہے کہ آپ کو کبھی بھی ہمیں یہ خفا نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اف دا پیشنٹ لیوس یو میٹر اگر وہ آپ چلا جاتا ہے تو آپ اس کو کسی اپنے سے بہتر آدمی کی طرف ریفر کریں اگر آپ بہتر نہیں سمجھتے کسی کو اپنے آدمی تو, تو کم از کم اپنے جیسے کسی دوسرے آدمی کی طرف ریفر کریں یہ اس کا حق ہے وہ سیکنڈ اپینین لیں اور اس کے اوپر کو ناراضگی کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا آ. یہ پیشن کا حق ہے کہ اس کو تمام میڈیکل ٹیم کے لوگوں کا تعارف ہو ہم بات وقت یہ کرتے ہیں کہ ایک دن تو ایک ڈاکٹر صاحب دیکھنے آ جاتے ہیں دوسرے دوسرے ڈاکٹر صاحب تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر صاحب راؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ٹریٹنگ فزیشین کون ہے یہ پیشن کا حق ہے کہ تمام میڈیکل ٹیم جو بھی اس کا علاج کر رہی ہے اس کا اس کو پوری طرح جو ہے ان کا تعارف ہونا چاہیے اچھا اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹر ٹریٹمنٹ از اویلیبل سم ویئر تو یہ نہ ہو کہ آپ آپ اپنی جو سب سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے یہ پیشنٹ کی جو انسلٹ ہے پیشنٹ کی کہ ہم اس کو سب سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ یا لو کوالٹی کی ٹریٹمنٹ ابھی پروفیسر اعجاز صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو چیزیں آب ہو گئی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ مریض کو وہی پرسکرائب کرتے رہیں اور اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن ہو سکتی ہے یہ مریض کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے اچھا پھر جو اگر کوئی ریسرچ ہو رہی ہے تو پیشنٹ کے ڈاکومنٹس کو بھی آپ اس وقت تک ایکسپلور نہیں کر سکتے فار ریسرچ کیونکہ پیشنٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پیشنٹ کی ملکیت ہے تھا. یہ اس کا حق ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس تک اگر آپ رسائی چاہتے ہیں تو آپ اس مریض سے اجازت لے کے پھر اگر وہ اجازت نہیں رہتا تو یہ اس کی پروگیٹو uh, ہے کہ وہ اجازت نہ دے اچھا اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ اپنا کنسنٹ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ذہنی کسی ایسی عادت میں ہے مریض یا تو بے ہوش ہے یا اس کی ذہنی ایسی کیفیت ہے یا وہ بچہ ہے یا وہ انتھورائزڈ ہے کنسنٹ دینے میں تو اس کو اس کے جو اتھرائز گارڈین ہیں وہ اس کی کنسنٹ دیں یہ اس کا دیگر رائٹ ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کے متعلق میں بات کر چکا ہوں انفارمیشن انلیسس اور یہ بھی ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ مریض کو وہ تمام جتنی وہ سمجھ سکتا ہے اوور بھی نہ کریں اس کو ڈرا بھی نہ دیں مریض کو صرف اپنی ٹریٹمنٹ کو انفورس کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ مریض کو جس لینگویج میں جس جس طریقے سے وہ سمجھ سکتا ہے کم ڈاؤن ٹو اس لیول اینڈس وٹ ایکچولی یہ ہر مریض کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا ہے کس کوئی آپ کو کوئی بھی اگر مریض آپ کو گالیاں بھی دے دیتا ہے یا آپ کو برا بلا بھی کہہ جاتا ہے تو یہ مریض کا یہ حق اس کی رسپیکٹ اور آنر کا حق جو ہے وہ اس سے نہیں جھین سکتا اس لیے مریض اپنی ذہنی ایسی ذہنی کیفیت میں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی رسپیکٹ اور آنر جو ہے وہ بڑی ز... وہ اس کا رائٹ ہے اس کو آپ سلم نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی ریسرچ اسٹڈیز میں پارٹیسپیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ مریض کو پہلے سے انفارم کیا جائے اور کئی ریسرچ پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں مریض کو ریوارڈز دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے خصوصی طور پہ بچوں کا خیال رکھا جائے اور اب جو اس کے اوپر ایمفسز ہے کہ وہی لوگ جو ٹرین ہیں بچوں کی ٹریٹمنٹ میں وہی بچوں کا علاج کریں ہمیں تو جو اڈلٹ فزیشنز ہیں ان کو بعض پر ڈوزز کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے ہیوی ڈوزز آف اینٹی بایوٹکس آر ادر تھنگس کین بی ہارمفل فار دا پیشنٹ جو اسپیشلی جو یہ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے یہ حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے پھر کچھ اسپیشل پیشنٹس ہوتے ہیں ان پیشن کے متعلق سرحد رات میں بھی کہا گیا ہے اور اور بھی بہت ساری حادث میں بھی ہے اسپیشل پیشنٹ کا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ان کو پریفرنس پہ ان کا ان کو دیکھنا چاہیے से उनको ان کو ان चाहिए अपनी دینی چاہیے اپنی کیو میں بھی لسٹ میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی اور کبھی بھی یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ان کے لیے ان کی جس طرح کی فیسیلیٹیز چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ کے کلینک میں وہ ویل چیئر آنے کا کوئی انتظام نہیں ہے یا ڈسیبلڈ کے لیے ٹوائلٹ بھی ہے تو اس کا بھی ہمیں انتظام کر کے میری حق ہے کہ یہ اس کو ملنی چاہیے اسی طرح جو جو اسپیشلائز ہیلتھ اکوپمنٹس ہیں جو بعض مریضوں کو جو اسپیشل مریضوں کو ضرورت ہوتے ہیں ان کا بھی انتظام کرنا ضروری مریض کا لینا اس مریض کا حق ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مریض کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف مریض کے حقوق بھی ہیں جہاں حقوق ہیں وہاں مریض کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس ذمہ داریوں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وقت متعلق سچی بات اگر وہ علی طور بالکل ٹھیک ہے تو اپنی بیماری کے متعلق ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے اور ڈاکٹرز کی انسٹرکشن کو بھی فالو کرے یہ بھی اس کے لیے اس کی رسپانسبلٹی ہے اور اگر کوئی مسئلہ اس کو ہو رہا ہے یا کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے یہ نئے نئے سائنس ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو اس کے متعلق ڈاکٹرز کو ان ٹائم انفارم کرے اور پھر یہ ہے کہ جو اسپیشلی انفیکٹڈ مریض ہیں ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ان انفیکشنز کو پھیلنے سے جو ہے وہ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کو ان کی پانسداری کرے اور جو مریض بل پے کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ بل پے کریں جو اپنی ٹریٹمنٹ کے متعلق اور اس طرح دھوکہ نہیں دینا چاہیے مریض کو بھی کسی کسی انسٹیٹیوشن کو ہاسپٹل انوائرمنٹ کی جو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور جو سسٹم کے اندر جو سسٹم کو خراب نہیں کرنا چاہیے سسٹم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں انہیں کو تھرائز ہیں اسی کو لینے چاہیے اور دوسرے ڈاکٹرز کی اٹانمی کے اس کی اپنی اکانمی کا تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے لیکن ڈاکٹرز کی اکانمی کا بھی خیال رکھے کیونکہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے اور جو نرسز اور ڈاکٹرز جو مسٹیک کر سکتے ہیں اس کو مریض کو بھی افو دلگزر کا معاملہ کرنا چاہیے لیکن یہ کب کا کتنا ڈاکٹرز کو یہ رائٹ نہیں دیتا کہ وہ وی نو جو ایرر کی میں بات نہیں کر رہا نگلیکٹس کی بات کر رہا ہوں تو یہ ان نگلیکٹس کو اگر ہو جائیں کسی سے تو جان دودھ کے تو کوئی اپنے مریض کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تو مریض کو بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے ان کو بھی ڈاکٹروں کی اور نرسنگ اسٹاف بھی ویسے سارے رسپیکٹ ہی کرتے ہیں کرنی چاہیے عزت لیکن آج کل یہ زمانہ آگیا ہے کہ ڈاکٹروں کی کام ہی عزت کرتے ہیں اور ریکارڈ کے ساتھ اس کو بھی جو اس کے پاس میڈیکل ریکارڈ ہے جو اس کے قبضے میں اس کا وغیرہ ہے اس کو بھی حفاظت کرے اور جو اس کے ایریا میں جو افورڈیبل جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان کا استعمال بھی اسی طریقے سے کرے کہ دوسرے لوگ بھی اس کا استعمال کر سکیں اسی طرح اپنی صحت کا خود بھی خیال رکھے یہ بھی بڑا ضرورت ہے ڈاکٹر کے حیات ہدایات کے مطابق اپنی صحت کا خود بھی خیال رکھے یہ تو چند باتیں تھیں جن کو میں نے تھوڑا سمرائز کر دیا کہ ابھی ماض کا بھی وقت ہے اگر کوئی سوال ہوگئے تو انشاءاللہ اس کے بعد والا سیشن میں رکھاً میرے خیال میں انہوں نے کچھ کہیں نہ کہیں گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ یہ اس اس سیشن سے متعلق یہ یہ کمپلینس سیشن ایکچولی ہم نے رکھا تھا کہ جو جو میڈیکل پریکٹس ہے ہاؤ کی وی کین ایڈیکویٹلی یوٹیلائز دس ان دا بیسٹ پاسبل وے کہ ایک بیسٹ پریکٹسز جو ورلڈ میں ہو رہی ہیں ان کو ہم کس طرح اپنے یہاں اڈاپٹ کر سکیں اور جو اس کی کیا اخلاقی حدود و سکتی ہیں تو اس کے متعلق یہ سیشن رکھا گیا تھا اور میں امید تھی کہ اس میں ایک اور فاضل بقر ہمارے آنے تھے جنہیں میں نے سب سے چوز ہے وہ سے نہیں So uh, I, I certainly hope that there, will, there should be some questions respectively from the uh, from the audience. These questions can be forwarded to us uh, at any time those questions which are answerable and we, can, we know about the, those who have a lot of questions that we don't know about any of the world in the world or any of the world in the world. But those who have a lot of questions will be Thank you very much.